پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا قلق الانسان من علق. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے اقرأ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے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 جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو او أَمَرَ بِالتَّقْوَى یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّا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 ہم دو زخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے چل پہ موس جو ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ